بسم بس الرحمن الحمۃ الرحمد اللہ محمد و رحمت اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ متنوع میں موجود تمام خران اور متبہمی دانیہ دانا میں موجود خرآن سب کو شمس بافی سلامتی کرتے ہیں باقی تمام سمین کو بھی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس کتاب باب الفق الحمد باب الجہاد درس نمبر آٹھ جو ہے آپ ان کے ممالک خانوں پہنچا رہا ہوں یہ پیج نمبر ایک سو چوبون سے شروع رہا ہے اس میں اہل کتاب کے ساتھ جو ہے جہاد کا معاملہ بیان کریں کہ ان کے ساتھ جہاد کرنا اور ان کو دعوت دینا اسلام کی طرح یا ان کو انشاء پر ان کو رہنے دینا اس کے بارے میں بیان فرماتے ہیں تو شہر فرماتے ہیں وہاں اہل الکتاب بہار اہل کتاب اہل کتاب, کتاب سے مراد یہود نصارہ ہاں جی خاص کرشچن اور یہودی لوگ اور اس کے علاوہ اچھا صافین ہیں جو ستارہ پرست لوگ ہیں ان کو وال کتاب کے زونیں میں شامل کرتے ہیں تو اماں اللہ کتاب او من لہو ہاتھ و کتاب بولو جن کے بعد وعدہ کتاب ہے جیسے تورات جن کے ہیں انجل جن کے ذور جن کا ہے یا وہ مذاہب جن کے پاس ہسمانی کتابوں جیسی کوئی کتاب ہے او من یا وہ لوگ جن لہو شبھات کتاب ان کے پاس آسمانی کتابوں جیسی کوئی کتاب ہے ہاں جی اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ بھی آسمانی کتاب ہے تو ہو دعوت دعوتوں تو ان لوگوں کی ہر کتاب اور ان سے قریب جو غیر مسلمان قومیں ہیں ان کو پہلے واجف ہے دعوت دے دیں اسلام کے طرف ہاں جی اسلام کی طرف دعوت دے دیں اب علاقہ بول جزت یا جزیہ قبول کرنے کی طرف دعوت دیں اسلام کی طرف دعوت دورت دو جو ہے بس اتنا کہنا پھر تم لوگ ہاں ایک وفد بھیجیں اور ان سے کہیں بس تم مسلمان ہو جاؤ مسلمان ہو گیا تو ٹھیک اچھا نہیں ہے تو ان کے ساتھ جنگ کرنا ایسا نہیں ہے دعوت سے مراد دعوت سے مراد یہ ہے اور یقیناً وہ لوگ آپ جب اسلام تک دعوت دیں گے تو جتنے بھی شکوک و شبہات ہیں ان کی طرف سے سوالات تھے وہ اٹھیں گے آپ پر واجب ہے مسلمان جو بھی وفد بھیجیں گے عالم جائے گا بھائی وقت کا جو مسلمانوں کا حاکم ہے اس پر لازم ہے جو انہیں دعوت دے رہے ہیں ان کے تمام سوالات کا جو ہیں معقول دلیل ان کو پیش کریں مطمئن کرنے والے دلیل پیش کریں ہاں جی اور ان کو مطمئن کریں اور اگر یہاں تک اگر وہ ہاں جی مطمئن نہیں ہو رہے اور کرامت کا بھی طلب کر رہے تو ایسا کرامت بھی دکھانے والا ہے آپ کے پاس ہونا ضروری ہے تاکہ ان پر حجت تمام ہو جائے ہاں جی حجت تمام ہو پھر آپ کے لیے پھر وہ ایمان نہ لائیں تو پھر جہات جائز ہو جاتی ہے اگر ان کے سوالات کا آپ نے جو وقت بھیجا ہے اسلام طرح دعوت ان کو سوالات کا جواب ہی نہیں آ رہا ہے ہاں جی اور جواب ان کو کامل جواب نہیں دے پا رہے ہیں تو اس صورت میں حجت تمام نہیں ہوتا آپ ان کے ساتھ جام بھی نہیں کر سکتے لہذا جو ہے حجت تمام کر سکیں اور ایمان نہ لائیں تو پھر جہاد جائز ہو جاتی ہیں اگر وہ حجت تمام نہ کر ان کے سوالات کا جواب نہ دے سکیں ان کو قانے کرنے والا ہاں جی تو پھر آپ ان کے ساتھ جہاد نہیں کر دعوت کا مطلب بھی ہے فرماتے ہیں دعوت دے دیں اسلام کی طرح او اور علاقابل جزیتیں ان کو جزیا قبول کرنے کی طرف دعوت دے دیں جزے کے بعد بعد میں بھی آئے گا ہر شخص کفار میں سے جو بالغاخل ہیں ان میں سے ہر شاہ کے بدلے سالانہ کچھ مال جو ہے مسلمانوں کو دیں گے حاکم اسلامی کو دے دیں گے ان کی جائیدادوں پر بھی کچھ ٹیکس لگاتے ہیں جس طرح تو وہ بولتے ہیں یا یہ جزا قبول کریں اور مسلمان معاشرے میں پرمن طریقے سے بیٹھیں اسلامی حکومت کے اندر بیٹھیں یا جنگ کے لئے ہو جائیں سر سے صرف ہے یہ جزیہ قبول کرنے والا مسئلہ آٹھ سو شیم ہجری تک تھا یعنی ایک ابھی ہمارے پاکستان میں جو اسلامی مینا چل رہا ہے باقی بعض بہت سے میں وہ شمسی قمری ہے ہاں جی چاند کے حساب سے سال بنتا جاتا ہے ایک ہے تو شمسی ہے پیامبا سلم کی ہجرت سے شروع ہوتے ہیں ہجری ہے یعنی وہ سورج کے چکر کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے جیسے ایران وغیرہ میں یہ شمسی سال ہے افغانستان میں بھی شمسی سال ہے ہاں جی تو اس حساب سے شاہ سمتیں آٹھ سو شناع شمسی ہجری تک جو ہے شاہ نے ان کو محلہ دیا تھا کماتے ہیں اولہ قبول جزت یا جزا قبول کرنے کی طرف ان کو دعویٰ دے ہیں لیکن یہ جزے کا مسئلہ مطلب قبل سمان میتیں یعنی آٹھ سو سال پہلے ہاں جی قبل سمان میتن صنعتین شمسی من الحجرت پیمبر صاحب کی ہجرت سے آٹھ سو ثناۂ شمسی تک جو ہے یہ حکم تھا کہ وہ اسلام لائیں یا جزا قبول کریں ہاں جی قبل سمان یعنی آٹھ سال سمان آٹھ سو سال, سال شمسی بلال ہجرت پیامبر کی ہجرت سے آٹھ سو سال ہاں جی تک جو ہے سن آٹھ سو سال تک ان کے لیے جزے پر بھی مسلمانوں کے درمیان میں قرآن ترقی سے رہ سکتے تھے اور جزیہ دینے کا پابند تھا شخص بعد حاضر تاریخ اس آٹھ سو ہجری کے ختم ہونے کے بعد حکم ممتا کتاب کا حکم بھی حکم المشرقین باقی مشکین کا حکم ہے لہذا فائی عجیب وقاتل تو پس واجب ان کو قتل کرنا وہ مقاتل ان کے ساتھ جنگ کرنا البتہ پہلے کا ان کو دعوت دیں گے اسلام کی طرف وہ قبول نہ کریں اور دعوت سے مراد کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیا ایسے جنگ نہیں ہوتے صرف جاگام لگا لیں ہاں بلکہ ان کو اسلام کی دعوت دے دیں وہ دعوت کو قبول نہ کریں حجت تمام کریں پھر بھی قبول نہ کریں پھر جنگ نہ بتاتے ہیں فرمائی بھائی عجیب وقات تو پھر وہ ان کو قبول کریں وہ مقاتل تم سے جنگ کریں البتہ جنگ کرنے کا حکم اس واقع ان و لازیف اگر کفار ہم سے ڈبل ہو تو بھی ان سے جنگ کرنا لازم اب اقلی بنظیف یا ڈبل سے کم ہو تو جنگ کرنا مسلمانوں پر لازم لیکن والد بے بھی بھی نفرین لیکن یہ لوگ افرادی تعداد سے ڈبل سے زیادہ ہو نفری تعداد میں ڈبل سے زیادہ ہو تو یج الفرار ہو پھر تو مسلمانوں کو ان کے ساتھ میدان جام میں پھر میدان سے بھاگنا جائے سے چونکہ تعداد میں ڈبل سے زیادہ ہو ڈبل تک تو استحکامت واجب ہے ڈبل سے زیادہ ہو جائے کفار تو پھر مسلمان لشکر کو وہاں سے بھاگنا جائزے دین و علمی اجزاد اگر ڈبل سے زیادہ نہ ہو تو مسلمانوں کو استحکامت کا حکم ہے اور اگر کوئی فرار کیا باغا میدانی جہاں سے تو فرق تو اس پر حرام ہے غیر المساور اگر سے ڈبل سے کم ہے تو و یا زیادہ اینی زیادہ نہیں ہے ڈبل سے کم ہے پیاحر تو پھر ان پر حرام ہے باغنا تو حرام میں ان پر غیر المساورتِ سوائے صبر کرنے کے مطلب ہے کہ باغنا حرام میں صبر کرنا لازم ہے البتہ باغنے کی کچھ صورتیں جو ہیں جنگی حکمت عملی کی بنیاد پر ہوتی ہے وہ حضری ہیں متحرف لیک تعین متحرف یعنی آب فرار ہو رہا ہے کہیں باغ رہے ہیں کس مقصد کے لیے لیکن تعلیم کسی جنگی حکمت عملی کے بھی جو ہے متعارف آفس پر ان جنگ کرنے کے لیے بہتر انداز میں ان سے جنگ لڑنے کے لیے ہاں جس جگہ پر آپ کھڑا تھا وہ جگہ مناسب نہیں تھا تو آپ پیچھے ہٹیں گے لیکن ایسی جگہ کے پر آ کے جنگ کریں گے جو آپ کے حق میں فائدہ مند ہے اب وہ یا آپ پیچھے پائیں گے آپ تھوڑے آدمی تھے آپ لوگوں کو ان کے ساتھ جنگ لڑنا مشکل تھا پیچھے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر ہے تو ان میں شامل ہونے کے لیے تاکہ ان سے مل کر جنگ کریں او متحیزن علافیات یا شامل ہونے کے لیے ہاں جی ایک اور مسلمان گروہ سے جو کہ پیچھے ہے ان سے شامل ہو کر پھر جنگ کرنے کے نیت سے آپ میدان جہاں سے فرار کریں پیچھے ہٹیں تو جیسے ورنہ جو ہے دشمن کم ہو ڈبل سے کم ہو اور آپ جو ہے پھر میدان جامع آپ کو صبر کرنے کا ہی حکم ہے بھاگنیہ جائس نیہ گناہ گار گناہ قبروں میں شامل ہے آگے فرماتے ہیں ولاؤسر تم غالبین آپ کبفار سے خواہ ہیں مشکین شکین ہو قالِ کتاب ہو کوئی بھی کفار ہو ان کے ساتھ جنگ ہو گیا جنگ میں آپ غالب آ گئے ولاؤ تم غالبین اگر تم لوگ غالب آ تو پھر جو کو کچھ احکامات ہیں فلاح تو پھر مسلمان لشکر پہ مسلمانوں کو جائز نہیں ہے قتل سے ویانے ان کافروں کے بچوں کو قتل کرنا نابالغ بچوں کو قتل کرنا جائز نہیں ہے و ان کے عورتوں کو قتل کرنا جائس نہیں ہے و ان کے ہجروں کو قتل کرنا جائس نہیں ہے والمجنون پاگل لوگوں کو والہم بہت بوڑھے لوگوں کو قتل کرنے جائز ہے العامہ نابینا لوگوں کو زمین۔ ہاں جی بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی بیماری کی وجہ سے زمین گیر ہے زمین پر پڑا ہوئے کہیں آ جا آ نہیں سکتے ایسے لوگ جو زمین پر ہاں جی زمین گیر ہے زمین پہ پڑا ہوئے کہیں جا نہیں سکتے اس کا آپاش بھی تجمہ ہے ہاں جی تو زمین پر پڑے ہوئے لوگ ہیں آگ بھی سے کام کاج حرکت نہیں کر سکتے ان کے ان کو قاتل نہ کریں اور راہب اور ساتھ ہی ان کے عابد لوگوں کو جو ہمیشہ ال کتاب کے راہب ہمیشہ عبادت خانے میں عبادت میں مشروع رہتے ہیں تو ان کے عابد وظاہر لوگ ان کے عالم ہے عبادت گزار ہوتے ہیں تو ان کے راہبوں کو بھی قطع نہ کریں البتہ شرط یہ ہے متعلمی مطلب قاتل جب تک جو ہے یہ لوگ خود جنگ نہ لڑے ہمارے مقابلے میں آ کے ان کے عورتیں ان کے مجنون ان کے جو بھی خنسا جو بھی ہے یہ راہب اگر مزمانوں کے مقابلے میں آ جائیں میدانی میں تو آپ ان کو مار سکتے ہیں جب تک یہ لوگ جنگ نہ لڑے ولم یدہ برو حسن راہب لوگ اور تدبیر نہ کرے فی عمول دشمنوں کے کاموں میں اس میں غور و فکر کر کے ان کو جینگی حکمت عملی دینے والے شخص وہ و راہب تو پھر اس کا قتل کرے گا لیکن اپنے کام سے کام میں اپنی عبادت میں مصروف ہے ایسا کوئی ہاں جی ہمارے دشمنوں کو کوئی مدد نہیں کرتا ہے طور پر بھی تو پھر اس راہب کو آپ نہیں مر سکتے خوب جب جنگ ہو گیا جنگ میں فتح کیلے جنگی جو مختلف حکمت عملی استعمال کیا جائے تو وہ بتا رہے ہیں جو جیسے محاصرتم ان کو محاصرہ کا فل قلعہ قلع, قلع میں فل ان کو محصور کریں ولبلا دے شہروں میں محصور کریں وہ شہر جو کہ المتحسن تھی جن کے اطراف میں دیواریں ہیں ہاں جی چار دیواری والے شہروں میں ان کو بند کریں ان کو محصور کریں ان کا معاشرہ کریں وا اخراق امنیتیں ان کے گھروں کو جلائیں ورحمین منجنے کی طرف منجنے سے پتھر پھینکیں وقات و مجاری اور کاٹ دے مجاری میاں میں ان کے پانی کے پانی چھلنے کی جگہوں کو یعنی جہاں سے پانی جاتے ہیں ان سے وہاں سے پانی قطع کریں وقت تو مجارم یا قطع کرنا بند کرنے مجارم کے پانی جانے کے راستوں کو یعنی نہروں اس کو بند کر دیں اس سے پانی جانے نہ دیں وہ جاری جارم اگر وہ درختوں کے آڑ میں رہ کے جان لڑتے ہیں تو ان کے ان درختوں کو بکار دیں اور ان کی درختوں کو وہ تسلی علمائے اور ہر کسی جو ہے نشیبی علاقے میں ہے تو مسلط کریں ان پر پانی پانی مسلط کریں تاکہ وہ کہیں ہل نہ سکیں اور اس طرح ان کو تباہ کریں وہ کمین ہو اور ان کے گات میں بیٹھیں پھر لہٰذی راتوں کو ان پر حملہ کریں وہ ایوشین اور کوئی بھی عمل کام جو بھی چیز یوں یعنی کارروائی یور زمین الحاث جس سے ہمیں دشمن پر فتح کی امید کی جاتی ہے یور جامین اس کام سے امید کی جاتی ہے فتح کا وہ ظفر یعنی فتح و ظفر کا جی جس سے ان پر جو ہے فتح و ظفر ممکن ہو کامیابی ممکن ہو فتح اور ظہر یعنی کامیابی ہو ممکن ہو تو اس صرف میں وہ تمام کارروائیاں کر ہیں جس سے مسلمانوں کے لیے فتح و ممکن ہے ولاقان نئے مذہب اگر ولاقان مسلم اگر ان کو فار جماعت میں ہو ایک مسلمان عصر ایک مسلمان کوفار کے ہاتھوں میں ہے اور تاجر یا کوئی مسلمان تاجر ان کے ہاتھوں میں ہے اور ان کے جو ہیں اس اس شہر میں اس گاؤں میں اس بستی میں یا اس لشکر میں ہیں تو ایک مسلمان کے ان کے درمیان میں ہونے پر فلاۃ و ترکو نہیں چھوڑا جائے گا حاض جی الملکات دشمنوں کو ہلاک کرنے والی ان چارجیوں کو ان دشمنوں کو ہلاک کرنے والی چارجوں کو کارروائیوں کو نہیں چھوڑے گا بھائی وہاں ایک مسلمان ہے وہ مارے گا بول کے آپ اپنے کام سے ہاتھ نہ روکیں نہیں کرے گا مار جو بھی جس میں دشمن تباہ ہوگا وہ تمام کارروائیاں کریں گے آگرہ ان کے درمیان کوئی مسلمان عصر ہے یا تاجر ہے البتہ البتیں یہ کارروائیاں کریں گے ان لم یورجا اگر ممکن نہ ہو اظفر و کامیابی علم مگر اس مسلمان کے درمیان میں ہونے کے باوجود ان پر ہاں جی وہ محلکہ میں ان کو آگ لگانا یا ان پر پانی مسلط کرنا ان کی گھروں کی عمارتوں کو گرانا یہ کارروائی کیے بغیر ان پر فتح ممکن نہیں ہے تو پھر وہاں مسلمان ہونے کے باوجود بھی آپ کو یہ کارروائی کرنا جائز ہے ولا و تر اور اسی طرح اگر ڈحال قرار دے دشمن بن عورتوں کو میدان نجام میں انہیں پتہ بھی دسمن عورتوں کو نہیں مارتے بچوں کو نہیں مارتے تو اس حکم سے وہ ناجیز فائدہ اٹھا کے اپنے صفح اول میں دشمن اپنے صفحہ اول میں عورتوں کو بچوں کو کھڑا کر دیں اور ان کو اپنے ڈحال قرار دے دیں ہاں جی